اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بنهمزه ونفخه ونفثه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 کا رحما لمری یا قیوم بحمتی کامین الحمد للہ آج تین ستمبر دو کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون سکسٹی ایک سو ساٹھ نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالی ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر تھرٹی تھری سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے باقی جو افسران تھے ان کی عورتوں کو ایک دعوت پر مدعو کیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مجلس میں آئے اور ان کے حسن سے متاثر ہو کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے یعنی انگلیوں کو زخمی کر لیا اور اس کے بعد پھر عزیز مصر کی جو عورت تھی زلیخا اس نے اس حوالے سے ان عورتوں کو کہا کہ میں نے اسے برائی کی طرف آمادہ کیا لیکن یہ میری طرف نہیں آیا اگر اس نے میرا حکم نہ مانا یعنی وہ ابھی بھی ڈٹی ہوئی تھی اس بغاوت کے اوپر تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی تو آیت نمبر تھرٹی تھری سے ورڈ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس برائی میں انوالو ہونے سے بہتر ہے کہ مجھے جیل کی تکلیف کاٹنی پڑے اور بغیر کسی گناہ کے گناہ سے بچنے کی پاداش میں گناہ کرنے کی پاداش میں نہیں یہ ہے مرتبہ انبیاء کرام کا علیم السلام اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے قید خانہ جیل قبول ہے اس گناہ کے سبب کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس کے اگینسٹ اس سے بچنے کے لیے مجھے جیل قبول ہے ولا تصریف آئن اور اگر تو نے اپنے محض یت سے اس فتنے سے مجھے نہ بچایا کئی داہن جو ان کی چالیں ہیں ان عورتوں کی اور یہ جمع کے سیگے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں پہلے تو ایک ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی اب یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں اصب الی ہن و اکمل جاین تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے اس جال میں پھنس جاؤں اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں یہ یوسف علیہ السلام کی عارضی تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کی برائی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو اپنے رب کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اپنی مرضی سے اس گناہ سے نہیں بچ سکتا اے اللہ تو ہی مجھے بچا المستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث ہے جو ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی ڈالی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نبی اسلام نے فرمایا اے میری بیٹی تو مجھ سے کیوں نہیں وہ تحفہ لیتی اور وہ تحفہ تھا دعا کا تو انہوں نے ارض کیا کہ اباجان ضرور دیں تو نبی اسلام نے فرمایا کہ صبح و شام ایک دفعہ یہ پڑ گیا کرو یا حیو یا قیوم بے کا استغیز اس لکھلی شنی کل والا تکلنی الى نفسی پر عین اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یا حیو یا قیوم بے کا استغیر اگلے الفاظ جو ہیں کمال کے ہیں اس لی شنی کلہ میرے لیے فرما دے ہر عمل کے اندر ولا تکلنی الا نفسی تر اور اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا تو ہی مجھے سنبھالنا یہ ایسی کمال کی دعا ہے یہ صبح و شام کے اذکار میں ہم نے اسی لیے ڈالی ہوئی ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کو نبی الاسلام نے بلا کے کہا کہ بیٹی لے لے مجھ سے یہ دعا خاتون جنت کو یہ دعا تعلیم کی گئی یہاں پہ بھی دیکھ لیں یوسف اسلام کیا کہہ رہے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا تو میں گناگاروں میں شامل ہو جاؤں گا تو ہی میرا پشپنا بن جا اور پشپنا جب اللہ تعالی ہو تو بغیر اسباب کے بھی کوئی بچنے کی سبیل نکال سکتا ہے لیکن علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو میری ریکویسٹ ہے وہ کسی اور تکلیف کے ساتھ ضرور جڑی ہوئی ہوگی کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے وہ ویسے بھی تو دعا کر سکتے تھے اے اللہ مجھے جیل سے بھی بچا لے ان عورتوں سے بھی بچا لے جس طرح ہم جتنی دعائیں کرتے ہیں یہ اللہ نے ضرور آسمان ہے تو پیغمبر چونکہ اعلیٰ درجے کی توحید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت ہوتی ہے تو انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر کسی تکلیف کے ساتھ جوڑی ہوں گی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے کوئی دکھ درد اندیشہ کوئی زینی ٹینشن حتا کہ پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناوں کو معاف فرما دیتا ہے تو یہ تکلیفوں کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے بلکہ بخاری میں تو ایک بڑی حیران کن حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے بڑی حیران کن بات ہے ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے وہ بھی بخاری میں حدیث یہ بھی بخاری میں کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے ان نمایل سری یوسرن ان نمائل سری یسرا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس کو وائس برسا کر لیں ہر آسانی کسی مشکل کے بعد آنے والی ہے ہر آسانی کسی مشکل کے بعد آنے والی ہے. اولاد جیسی نعمت کے لیے بھی اللہ تعالی نے عورت کو پرگنسی کی تکلیف سے اور ڈلیوری کی تکلیف سے گزارا ہے یہاں پر بھی یوسف اسلام اتنی بڑی اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے پھر اللہ کے حضور عرض کی کہ مجھے جیل قبول ہے اس کے بس کہ میں گنا سے بس بچ جاؤں تیری نا فرمانی نہ کروں اس کے بدلے مجھے جیل بھی جانا پڑتا ہے نا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں فس تجا بل پس رب اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا فرف ان ہوں اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو اس سے دور کر دیا سمی علیم بے شک وہی سننے والا ہے علم والا ہے یعنی سننا علم رکھنا اور اس کے بعد کسی کو نوازنا یہ صرف اللہ کی خوبی ہے اس لیے تو ہمارے محبوب الاسلام نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے ابود میں ترمزی میں اعوذ بلا سمی علیم من شعی ط یہ سمیع اور علیم نبی الاسلام نے اعوذ باللہ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اعد بلہ ہس سمی علیم من شعیطیم من حمزی و نفقی بسم اللہ الرحمن رحیم تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی کسی کے ذہن میں یہ وسا آ سکتا ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی ہے اس جیل کے بس تو اس میں یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کون سی عنایت کر دی بہت بڑی عنایت ہے اگر اللہ تعالی نہ چاہتا تو عورتیں اسی ضد کے اوپر اڑی رہتی وہ تو دھمکی لگا رہی تھی نا کہ جیل میں تجھے پہنچا دیں گے جیل میں نہ پہنچاتی وہ بار بار اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتی مجھے بتائیں ایک دفعہ تو یوز اسلام کو اللہ نے بچا لیا اپنی برہان دکھا کر اگر اسی ٹیسٹ سے ان کو بار بار گزارا جاتا تو ہر دفعہ تو کوئی برہان نہیں آنی تھی تو تکلیف دہ چیز تھی تو وہ بار بار اس تکلیف سے نہیں گزارا بلکہ سیدھا جیل پہنچا دیا تو یہ اللہ تعالی کی گرنوازی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر بَدَا مِن بَعْدِ ما بدال آیات پھر یہ پورے ایپیسوڈ کے بعد مناسب یہی معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان مخالفین کو جو شیطانی ایک ایجنٹ بنی ہوئی تھی عورتیں اول آیات جب انہوں نے یوس علیہ اسلام کی زندگی میں یہ پاک بازی کی نشانیاں دیکھی لو ہے تاہ کہ وہ اسے کچھ عرصہ کے لیے قید کر دے تاکہ یہ وقتی طور پہ ایشو ایڈریس ہو جائے کیونکہ ان کی اپنی عزت بھی تو سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا یوس علیہ اسلام کی تو لوگ تعریف ہی کر رہے ہوں گے تو جب کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو وقتی طور پر ایشوز دب جاتے ہیں یہاں پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اسی لیے جیل میں بھیجا جاتا ہے ورنہ وہ باہر بیٹھیں گے تو روزانہ کوئی نہ کوئی خطاب کریں گے روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات لے کے آئیں گے اگر انہیں جیل میں ڈال دیا جائے تو کچھ عرصے کے لیے سکون ہو جاتا ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہے ہاں ادھر بھی ورنہ روزانہ کون سے خطاب ہو رہا ہوتا تھا تو کسی درجے تک ایشو ہو جاتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جیل میں ڈالو یہ ٹاپک تو ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا نا ورنہ تو چار بندے جا کے یوز سے حضرت کیا ہوا سی ساری انگلیاں ہیں ہوا وہ بار بار چیزیں ڈسکس ہونی تھی نا اور پھر اور خبر پھیلنی تھی اور عورتوں کی بدنامی ہونی تھی لیکن جب وہ بندہ ہی جیل میں چلا گیا اس کا کوئی انٹرویو نہیں کر سکتا اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ہوا تھا تو معاملہ ڈیلوٹ ہو جاتا ہے یہ یعنی یہ میرا خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قرآن پاک سے کوئی اور بات لی ہے نہیں لی یہ والی بات ضرور لے لی ہے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اب جناب جیل میں وہ پہنچ چکے ہیں یہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ دس سال وہ جیل میں رہے بد آسی عربی میں بد آسی دس سے کم نو ساڑھے نو تک کے سالوں کو بولا جاتا ہے بہت تکلیف دہ چیز تھی ان کے لیے اور وہ جو فلم بنائی ہے ایران والوں نے ڈراما سیریل 45 ایک ساتھ میں اس میں انہوں نے جیل کے چند ایک دن ہی فلم آئے ہیں یقین کریں وہ تو جیل میں جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے وہ دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جیل کی زندگی کتنی مشکل ہے حالانکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ تھی لیکن وہ پیغمبر تھے اللہ تعالی نے ان کے اخلاق کی برکت سے سب لوگوں کو ان کا ویزا وہاں پہ بنا دیا اور لوگ اپنے مسئلے ان سے ڈسکس کرتے تھے ظاہر ہے کہ پیغمبر بڑے رقیق کلب ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگوں کا دکھ بٹانے والے بس اسی حالت میں کوئی دو فالوورس بن کے آگے ان کے ان کا ذکر آ ہے کہ دو نوجوان انہوں نے کہا حضرت آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے اس طرح خواب ہے آپ ہمیں پڑھے لکھے لگتے ہیں سمجھدار لگتے ہیں اگر آپ سے ہو سکے تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں وہ دخلا ماحوسنا فتح اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان اولا احدہ ان دونوں میں سے ایک نے عرض کی انی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے خم خمرہ کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں اور یہ باقاعدہ انہوں نے خواب بھی اس میں فلمائی ہے ان کو خواب کی حالت میں دکھایا ہے اور جس طریقے سے وہ واقعی اتنے گلگتنے قسم کے انگور وہ نچوڑتے ہیں اور وہ واقعی دیکھے پرانے زمانے کے بادشاہ تو ہر چیز ہی اوریجنل ہوتی تھی جناب پرزرویٹو فوڈز تو نہیں ہوتے تھے انار کے باغ لگے ہوئے ہیں انگور کے باغ لگے ہوئے ہیں اور ریئل ٹائم جنا وہاں جا کے سیدھا وہ ہاتھ ڈالتا ہے جوس نکالتا ہے اور آگے بادشاہ کو پیش کرتا ہے وقال الخرو اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فو کر سی خوب زا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے ایک ٹوکرا ایسا جس کے اندر روٹیاں ہے من جس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں نہ بک نا آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے انا نا کا المحسنین بے شک ہم آپ کو بڑا نیکوکار کار پاتے ہیں یعنی آپ کا کردار اتنا اچھا ہے کہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ ہم آپ کے فالوور بن جائیں تو آپ ہمیں بتائیے اب جب فالوورس خود چل کے آئے اور پیغمبروں کے پاس آئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر اپنے رب کی دعوت ان کے سامنے نہ رکھیں پیغمبروں کا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہے کام پھنسا تھا ان نوجوانوں کا تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے جو مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے جو سٹارٹ میں آیا تھا یقو الا اسلام نے بھی کہا تھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی بھی سکھائے گا خوابوں کی تعویر کا علم بھی سکھائے گا تو مجھے تو پتا ہے لیکن میں کسی طریقے سے کسی بہانے سے توحید کی دعوت بھی سامنے رکھوں تاکہ بات پہنچ جائے جس طرح ہم بھی اپنی قرآن کلاسز میں علمی مجالس کے اندر پبلک سیشنز کے اندر کوشش کرتے ہیں کبھی مزاح کے ذریعے کبھی سیریس موڈ کے اندر کبھی کو واقعہ سنا کر کوئی بات پہنچا دیں جس کے ذریعے کسی کے عقیدے کی اصلاح ہو یعنی ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں تو یہ موقع حضرت یوس الاسلام کو ملا تو انہوں نے فرمایا تو ذکو نی انہوں نے کہا کہ جو تمہارا کھانا جیل میں آتا ہے نا تمہارے لیے جو تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا الا مگر یہ کہ نبا بتا قبل اتیا کما وہ تم دونوں کے پاس آ کے کھانا پیش کیا جائے اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تم دونوں کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ بتا دوں گا بات اسٹارٹ نے کتنے زبردست انداز میں کی ہے کہ کہیں اگر وہ ڈائریکٹ داوت تو ہی شروع کرتے تو وہ نوجوان سوچتے ہیں کہ اب پتہ نہیں یہ تقریر کب ختم ہوگی جو بات ہم نے پوچھی ہے اس کا جواب کب ملے گا تو وہ پہلی تسلی کروا دی جس میں ہم بھی لوگوں کو پورا شیڈیول بتاتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم آپ انٹرس ٹائم ہے اس ٹائم ہمارا یہ سیشن سٹارٹ ہوگا پھر ظاہر لوگوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت جا کے تصویروں کا وقفہ اور یہ اپروکسیمیٹلی اس وقت آپ فارغ ہو جائیں گے پھر لوگوں کو سبر آ جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مطلب کیونکہ لوگ تو اجتماعات کے عادی ہیں وہ دو دو تین تین دن بھی وہاں رہتے ہیں رائے ونڈ میں ملتان میں تو اس طرح بتانے سے اگلے کو صبر آ جاتا ہے وہ پلان کر لیتا ہے کہ اچھا اتنے بجے ہوگا پھر یوں فارغ ہو جاؤں گا میں چلیں اس کو مینج کر لوں گا تو اس کے بعد وہ پرسکون رکھ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ یار جو بھی ہوا جتنے بجے بھی وہ آیا لیکن کم از کم اتنے بجے ہم چھوٹ جائیں گے یہاں پہ بھی یوسف علیہ اسلام نے انہیں کہا کہ بھائی میں یہ تعبیر تمہیں ضرور بتاؤں گا اور جس کھانے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا لہذا اب میری بات آپ نے ذرا غور سے سننی ہے یہ اصل میں وہ کہنا چاہ رہے تھے ذالکما مما المانی ربی یہ اس میں سے ہے جو اللہ تعالی نے میرے رب نے مجھے سکھایا ہے یہ وہ علم ہے یعنی خوابوں کی تعبیر کا اچھا یہ لفظ اردو میں ہم لکھتے ہیں نا خواب خواہ وا الف اور با خواب لکھا جاتا ہے لیکن یہ پڑھنے میں خواب ہوتا ہے یعنی وا سائلنٹ ہے یہ پڑھا کیسے جائے گا خواب الف اور با خواب لیکن لکھنے میں خواب ہوتا ہے پڑھنے میں خواب تو یہ اس علم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اب وہ دعوت تو شروع ہو رہی ہے جی انی ترق تو ملتا بلّا بے شک دیکھو میں نے تو چھوڑ دیا ہے اس قوم کا دین کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کوئی معاذ اللہ وہ شرک کر رہے تھے مراد یہ کہ میں اعلان براد کرتا ہوں اپنی قوم کے دین سے جو کہ برائی کے اندر انوالو ہے شر کی وہ بالآخرتی ہوں کا اور آخرت کے معاملے میں بھی وہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اچھا اس سے یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے مراد وہی مصر کی قوم ہی لی ہے کیونکہ ظاہر پریکٹیکلی تو اپنی پریویس ہسٹری تو وہ ان کو نہیں بتا رہے تھے کہ میں شام سے چلا وہاں تو اہل توحید تھے بنی اسرائیل تھے لیکن یہاں پہ شرک تھا مصر کی سرزمین کے اندر تو انہوں نے پریزنٹ اس طرح کیا کہ میں نے تو ایسی قوم کو چھوڑ دیا کہ جو اللہ سے شرک کرتی ہے اور آخرت کا انکار کرتی ہے تبا تو ملت آبا اب رو و اس اور میں تو پیروکار بن گیا ہوں اپنے ابا کی ملت کا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو بخاری میں حدیث ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم اور نبی اسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ یوسف السلام لوگوں میں سب سے بہترین ہے کہ جن کا باپ بھی پیغمبر تھا دادا بھی پیغمبر تھا اور پردادہ بھی پیغمبر تھا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. واقعی کتنا اعلی درجے کا یہ شجر ہے یہ دو حدیثیں بخاری کی میں نے اس لیے بیان کی کہ بعض لوگ اس سے اپنے بزرگوں کا دین ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر آپ کا ابا انفی ہے تو آپ نے انفی ہونا ہے تو اس کا پھر پھکی والا جواب ہے کہ اگر کسی کا ابا قادیانی ہے تو اولاد کو قادیانی ہونا چاہیے نہیں جی اسے تحقیق کرنی چاہیے واہ کیوں, اسے کیوں تحقیق کرنی چاہیے تحقیق سب کو کرنی ہوگی دوسری بات یوسف الاسلام جن اباؤد داد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں وہ تو انبیاء ہیں وہ بابے نہیں ہیں وہ اللہ کے نامزد پیغمبر ہیں ان کے لیے تو گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے اگر کسی کا باپ دادا پر دادا پیغمبر ہے تو وہ فخر سے کہے کہ میں اپنے اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں لیکن جن کے اباؤ اجداد کوئی ہندوؤں کی اولاد کوئی سکھوں گی اولاد اور کانفیڈنس یہ ہے کہ قرآن و سنت دکھائیں اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ان کے لیے پھر میں یہی کہتا ہوں کہ غریب و تو بدتمیز یعنی علمی طور پر یتیم اور غریب اور اوپر سے بدتمیزی یہ کہ کانفیڈنس اور عروج پہ ہے کہ ہم نے تو آج تک ایسی کو بات سنی نہیں اور بھائی آپ نے کہاں سے سننی تھی نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی نہ آپ کے ابا نے پڑھی لہذا یہ آیت کوٹ کر کے یہ کہنا ہے کہ یوسف الاسلام کی سنت ہے اپنے اباؤ اجداد کے طریقے کے اوپر اگرچہ قرآن میں درجنوں آیات ہیں سورت البقرہ میں سور لقمان میں باقی صورتوں میں کہ کافروں کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس وہی کی پیروی کرو جو اللہ تعالی نے تمہاری طرف بھیجی ہے نبی کے ذریعے تو کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے پہ رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے اباؤ ججداد کو پایا تو اللہ تعالی بات ہے اگرچہ تمہارے ابا اجداد گمراہی ہو تب بھی اسی کی پیروی کرو گے وہ ساری آیترین کو نظر آتی ایک آیت یہ والی نظر آتی ہے کہ یوس اسلام نے کہا تھا میں بھی اپنے ابا اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں اور وہ درجنوں آیا جن کے اندر وعیدے ہیں کہ جنم میں جب جنومی پہنچ جائیں گے سورت العذاب کے آخری حصے میں جا کے تو کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے اباؤ اجداد کو ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دے کے جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ, پہ پہنچے ہیں وہاں بھی جو آبا کا ذکر ہے جو ان کے آبا کا ذکر تھا وہ ساری آیات انہوں نے اوور لک کی ہوئی ہے اور یہ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں اللہ کے مقرر کردہ بابے جو اوریجنل بابے ہیں اور کہاں تمہارے جالی بابے تو یہی تو ہم نے ارض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں ہاں ہاں اگر انبیاء ہوں تو وہ اوریجنل بابے ہیں ماکانلنا ان نشری کبش ہمارے کبھی بھی یہ رواں نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک من فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے علینا الناس ہم پر اور لوگوں پر یعنی ہم پر مراد ہم انبیاء کی فیملی کے اوپر اور ان لوگوں پر جو ہم انبیاء کی فیملی کو فالو کرنے والی ہے ولاکن اکثرم نا لا یشکر لیکن اکثر لوگ اس احسان کے اوپر شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کا احسان ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے حق بات پہنچا دیتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے بہت کم ہی لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یہ بھی مانا اس کا ہو سکتا ہے اب تو جناب یہ تو ابھی یہ سنگرس تھے اب چھکے مار رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام یا صاحب ساخیبس اے میرے قید خانے کے ساتھی دیکھیں اس کے اندر بھی کتنی آرجی چھپی ہوئی ہے یہ نہیں کہا کہ اے میرے فالوئر اے میرے اسٹوڈنٹس اے میرے قید کے ساتھی میں بھی تمہاری طرح ہوں مرتبے میں نہیں لیکن انبیاء کرام پیشی میں آتے ہیں جن کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے ہیں تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے ہیں مجھے بتاؤ کہ جدا جدا مختلف قسم کے رب وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو واحد یکتا ہے سب پر چھایا ہوا ہے القہار ہے یعنی اتنے معبود بہتر یا ایک ہی اللہ کیا ہو جائے انسان وہ بہتر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دیوتاؤں کا کانسیپٹ موجود تھا اور باقی یہ مضمون قرآن میں اللہ تعالی نے مختلف جگہ کے اوپر پھر کھولا ہے کہ ایک ہی اللہ ہو تو یہ کائنات کا نظام چل سکتا ہے دنیا میں بھی کسی کمپنی کا سی ای او ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے اس کے نیچے اسٹ ہو سکتے ہیں لیکن ٹاپ کے اوپر ہمیشہ ایک بندہ ہوتا ہے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا خاندانی ہاں نظام ہے نا, پہ اللہ تعالی نے مرد کو رکھا ہے قوامون نساء. کیونکہ ایک سے زیادہ لیڈر اگر ہوں گے تو ستیہ ناس ہوگا کسی بھی جماعت کا کسی بھی ملک کا کوئی ادھر کھینچے گا اپنے فالوور کو کوئی ادھر کھینچے گا ہاں یہ تو میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سرت المنون میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو جب جھگڑا ہوتا تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کے اپنے فالوور کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا یہ قرآن کی عیت ہے ہاں پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو ضرور وہ عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ عرش پہ قبضہ کر کے وہ بڑے خدا بن جائیں اور سورت لمبیا میں آیا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا کیونکہ یہ تو ہر مسئلے میں ہی کر ہوتی جھگڑے ہو جاتے یہ تو دو کی شکل میں ہے تین چار پانچ چھ زیادہ ہوں تو پھر تو فکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا وہ اتنی کمپلیکس ایکویشن بن جائے گی وہ تو پروبیبلٹی والا مسئلہ بن جائے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا بتاؤ کیا ایک خدا جو سب پہ چھایا ہوا ہے وہ معبود اچھا یا متفرق کئی دیوتا اچھا دیکھیں جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ وہ ساری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے جو لوگ توحید میں کامل نہیں آپ ان کے اندر کمزوری دیکھیں کتنی ہے کسی دربار کو دیکھیں گے جھک کے گزریں گے کسی جھنڈے کو دیکھیں گے اسے سلامی دیں گے ہر ٹائم ڈر لگا رہے گا ٹھیک ہے جی جی یہ فلاں جو شہر ہے یہ فلاں بزرگ ہے والے لہٰذا اس شہر میں جب جائیں تو پہلے وہاں حاضری دیں اب اسلام آباد میں بری ماں مزار ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے ان کے ماں باپ کے مزار پہ جانا ہے اگر آپ ڈرٹ گئے نا تو آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا اسی طریقے سے سلطان باو کے مزار وہ کہتے ہیں پہلے مائی باپ کے مزار کے اوپر جانا ہے اتنے پھر جب آپ نے کھڑے کیے ہوں گے تو کبھی کسی, سے ہوں گے کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے اور جب ایک اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر سرکار آپ نے یہی کہنا کہ بابت شاہی کوئی نہیں سیدھی سی بات ہے ایک اللہ کے ماننے والے ایک پیغمبر کے ماننے والے بن جائیں ماں تاب امدنی تمہ تم نہیں پوج رہے ہو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مگر یہ کہ وہ چند نام ہے جو رکھ لیے ہیں ان تم و تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے ماں انزل صلی اللہ بیہ من سلطان اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سرد نازل نہیں کی تھی یہ تمہارے ابا اجداد نے اور تم نے چند نام ہیں جو رکھ لی ہیں جن کو تم پکار رہے ہو یعنی ان کے پیچھے ہستیاں بھی کوئی نہیں ہے خالی نام ہی ہے بعض اوقات تو انبیاء کی شکل میں ہستیاں ہوتی تھیں فرشتوں کی شکل میں جس طرح اللہ منات ازا یہ فرشتوں کے نام انہوں نے فیمیل نام رکھے ہوئے تھے اس کی بھی اللہ نے کوئی نازل نہیں کی اور بعض اوقات صرف نام ہی ہوتے تھے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کام والی سرکار کتے والی سرکار بلیوں والی سرکار ٹھیک ہے عجیب و غریب قسم کی یعنی نام مشہور ہوئے میں بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں لیکن وہ نام چل رہے ہیں ابا اجداز سے یہ وہی چیز ہے ہم نے تو شروع سے ایسے ہی دیکھا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ مارا ہم نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی ان الحکم و الا اللہ للہ. حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا اللہ کا آرڈر چلے گا اگر اللہ پابند کرے گا کسی ہستی کے بارے میں تو ٹھیک ہے پیروی کریں گے آپ اس کی ہم پیغمبروں کی پیروی کیوں کرتے ہیں اس لیول پہ کرتے ہیں کہ حرام کن ہاتھ تک قرآن کی جو یہ آیت ہے سوریہ کی آیت نمبر ایٹی میں رسول فقت جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ کر کے دیکھیں ہمارے اندر کبھی بھی شرک والی بات پیدا ہی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے نا تو ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاط ہونا اس میں کوئی شرک والا معاملہ ہے نہیں وہ اللہ کے ریپرزینٹیو ہے اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ رب وہی ہے مالک وہی ہے رازق وہی ہے زندہ کرنا موت دینا اچھی ہے بری تقدیر کا فیصلہ کرنا یہ اس کے اختیار میں میں زیادہ سے زیادہ اس کا بندہ ہوں دعا کر سکتا ہوں باقی اس کی مرضی تو پیغمبروں کی اطاعت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کوئی پیغمبروں کی اطاعت سے ہٹے اور ناؤد باللہ انہی پیغمبروں کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی اس حوالے سے کوشش کرے کہ ان کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کر دے جس طرح کرسچنز نے کی کہ ایسی نے مریم ہی اللہ ہے ناؤدب اللہ لقد لقت کفر قالوا ان اللہ قال مسیحب مریم تو پھر ظاہر اللہ نے تو عید اسٹیبلش کرنی تھی تو بڑا سخت گاڑا جملہ بولا اللہ تعالیٰ نے شعی آبھی ان سے فرماد ہو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیساب نے مریم کو ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا پھر توحی جب اسٹیبلش کرنی تھی پھر ظاہر ہے کہ پیمروں کو سینٹرڈ کر کے اتنے سخت جملے بولنے پڑے پھر سورت المائدہ میں آگے چل کے آیا کہ عیسا ان کی ماں روٹی کھانے کے بہتاج تھے ایسوں کو اپنے نقصان اور نفے کا مالک مان رہے ہو جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے مگر جو اللہ ان کے لیے چاہتا ہے تو پھر اس لیول کے اوپر توحید بیان ہوتی ہے اور پھر نبی علیہ السلام کی عدیز بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نسارا نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا تو حکم تو چلے گا اللہ کا امر اللہ, تعبدو اللہ ایہ اسی نے ہی حکم دیا ہے کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے ذالک الدین القیم یہ ہے سیدھا سیدھا قائم دین ملت ابراہیمی والا دین اولا کن الناس لا علمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں یہ جناب تو کی بات انہوں نے کر دی اور پھر اب انہوں نے کہا اب تمہارے سوال کا جواب بھی آتا ہے جو تم نے کوسچن پوچھا تھا نا خواب کی تعبیر دونوں نے پوچھی تھی تو سنو یا میرے قید خانہ کے دوستوں ساتھیوں اما احدما فیسکی اور بہو تم دونوں میں سے ایک کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ ان قریب وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا یہاں رب سے مراد اپنا آقا یعنی کہ وہ مالک سورہ یوسف میں رب کا لفظ مالک کے لیے بھی آیا ہے اس سے پہلے آپ یوسف اسلام کے حوالے سے بھی سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے انہیں برائی کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے مالک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس برائی کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے کالا معذ اللہ انہوں ربی احسنا مسو بے شک جو میرا رب ہے میرا مالک ہے اس نے تو مجھے بڑے حسن سلوک سے رکھا ہے یہاں رب اور مالک سے مراد اس عورت کا خامن تھا تو میں اس کے ساتھ خیانت کر دوں کہ اس کی بیوی بی کے ساتھ کوئی ایسی برائی والا معاملہ کروں تو یہ اس کا اسلوب ہے کہ یہاں رب کا لفظ مالک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لہذا یہ اصل ہے اس بات کی کہ ٹرمز کے طور پر اگر کوئی الفاظ آپ یوز کریں تو یہ جائز ہے جیسا کہ اردو زبان کے اندر آپ نے ایک لفظ بڑا سنا ہوگا نا خدا یہ اصل میں فارسی زبان سے لفظ آیا ہے یہ لفظ تھا ناؤ خدا ناؤ کہتے ہیں کشتی کو اور خدا کہتے ہیں نظام کے چلانے والے کو ناؤ خدا کشتی کا چلانے والا جیسے آپ کہتے ہیں ٹرک ڈرائیور بس ڈرائیور اب ڈرائیور کا لفظ تو کامن ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر کبھی بس آ جاتا ہے ٹرک آ جاتا ہے تو ناؤ خدا ناؤ کہتے ہیں کشتی کو خدا اس کا چلانے والا لیکن یہ بولنے میں ذرا ایک لمبا سا لفظ تھا تو وہ بیچ میں سے واو اڑا کے تو اس کو مختصر کیا جس طرح اردو میں کئی اور الفاظ بھی مختصر ہو گئے اکثر یہ کام شعرا نے کیے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے شعروں میں جب وزن بٹھانا ہوتا تھا تو بعض اوقات ایسے الفاظ آتے تھے کہ وہ شعر کی روانگی کو توڑتے تھے ہم کہتے ہیں اللہ کی شان لفظ تو شان ہے اور یہ عربی سے ہے کل یومن ہوا فی شان لیکن ہم نون غنہ کے ساتھ بھی شان لکھتے ہیں تو وہاں ہم شان کی بجائے شام بھی استعمال کر لیتے ہیں نون ہونا تاکہ وہ اس کی پروناؤنسیشن آسان ہو جائے نون کی جگہ یہ نون ہونا یعنی بغیر نون نقطے والی جو آئی ہیں یہ جتنی ہیں یہ الفاظ کو مختصر کرنے کے لیے تو ناو خدا بن گیا ناخدا یعنی کشتی کا ملا حالانکہ خدا تو ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں غلام الدودی نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ اللہ کے سوا خدا کوئی خدا نہیں اچھا اب وہ معبود کو انہوں نے خدا کر دیا یعنی خدا جس کی پرستش کی جائے پوجا جائے اب یہاں پہ جب خدا کا لفظ آئے گا پھر یہ وہ کشتی والا خدا نہیں ہوگا یہ معبود کے مانوں میں آئے گا معبود کے مانوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے لیکن نظام چلانے کے مانوں میں آپ رب خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بیوی بی اپنے خامند کے لیے استعمال کر سکتی ہے تو یہ سرکمسٹانس بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس میں بھی دیکھیں یوس الاسلام کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا تو یوسف اسلام نے شرک تو نہیں کیا رب کا لفظ مالک کے لیے بول کے یہ ٹرم کے طور پر تھا اسی کے تحت میں نے ایک ٹرم ڈیوائس کی تھی اس کے اوپر اللہ کے فضل سے بریلویوں نے بھی کلپ بنائے کہ انجینئر صاحب نے شرک کر دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلویوں کی زبان پہ شرکت لفظ تو آیا وہ تو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے تو پہلا پکا تو یہ کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے انجینئر صاحب نے کہاں سے کر لیا شرک تو ختم ہو چکا ہے اس عمد میں وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو منی گاڈ بنا دے گا تو خدا تو ایک ہے جنت میں پہنچ کے بھی حالانکہ میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کا فرق اور یہ گاڈ کی ٹرم میں اس اعتبار سے یوز کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی کوالٹی تھی کہ جو انسان خواہش کرے گا وہ اسے مل جائے گا یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے کن اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے کہ انسان جو دل میں بھی سوچے گا نا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے گا کن فی کن بھی نہیں کہنا پڑے گا خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی تو انسان کے اندر جو خدا بننے کی خواہش ہے نا چھپی ہوئی یہ ہے میں آپ کو بتا دو اسی وجہ سے انسانوں نے دعوی خدائی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اس اعتبار سے کہ آپ کی مرضی ہوگی آپ کی جنت ہوگی بخاری مسلم میں کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے دس گنا بڑی جنت دی جائے گی دس زمینیں پوری پلاٹ نہیں سرکار پوری ارتھ کے برابر دس زمینیں یہ اس جنتی کو ملیں گی جو ہزاروں لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے اینڈ پہ جہنم سے نکالا جائے گا اس کے بعد کوئی بندہ نہیں نکلے گا وہ پکے جنمی ہوں گے جو کافر ہوں گے اسے بھی اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت دی جائے گی اور پھر وہ جو چاہے گا اسے وہاں پہ ہوگا تو اس مانو میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس خدا سے محبت کیوں نہ کریں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا چاہتا تو اکیلا ہی رہتا اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا اپنی شناخت کروائی اور پیغمبروں کے ذریعے نور آلہ نور والا معاملہ کیا ہم تو کچھ نہیں تھے اب ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں بھی بنا دیا اب آپ اس رب سے پیار کریں محبت کریں جس نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے وہ آپ کو پیدا بھی نہ کرتا تو پمان نہیں تھا آپ مجھے بتائیں یہ چاند سالوں کی زندگی ایک تکلیف دہ ہے اس کے بعد اربوں سال کی جو زندگی ملنے والی ہے آپ اسے کبھی تصور کریں تو انسان وہ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دے نا تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے تو نے پیدا کیا اور ہر لذت کی اٹریکشن ہمارے اندر رکھی ہاں وہ کھانے پینے کی لذت ہو سیکس کی لذت ہو کسی اور طرح کی لذت ہو اچھے مکانات کی لذت ہو اڑنے کی لذت ہو سیر و سیاحت کرنے کی لذت ہو یہ ساری لذتیں ڈالی ان کی تکمیل بھی کروا دی اور پھر ایسی تکمیل کروائی کہ ہمیشہ کے لیے کروا دی تو اکیلے خدا نے اپنی سلطنت میں اپنی مخلوق کو بھی شریک کیا جو ٹیسٹ کو پاس کریں گے رہیں گی وہ مخلوق ہی خالق وہی ہے معبود وہی ہے لیکن وہ حکم اس کا بھی چلے گا جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا اور کیا کمال کی چیز ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لیے ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ کے لیے سرکار اس چیز کو امیجن کرے اللہ تعالی نے اپنی یہ کوالٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے خالق اور مخلوق کا فرق اپنی کا موجود ہے نہ اب اللہ کو موت آنی ہے جنت میں اللہ کو تو آنی نہیں نہ ہمیں موت آنی ہے اور دوسری کوالٹی یہ شیئر کی گیون سرکمسٹانس میں جتنی جنت آپ کو اللہ نے دی ہے نا وہاں آپ کا آرڈر چلے گا آپ کی خواہش کے اوپر اور اسے فنا بھی نہیں ہوگا یہ تو اللہ کی کوالٹی تھی کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی تھی جتنا بھی خرچ کرے خزانے اتنے ہی رہتے تھے آپ کی بھی جنت اتنی ہی رہے گی جتنا مرضی اسے خرچ کرے جتنی دیر کے لیے مرضی کریں یہ کانسیپٹ آنے کے بعد آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں اس کے بغیر اللہ تعالی سے صرف آپ ڈر سکتے ہیں یا نفرت کر سکتے ہیں تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے نفرت کریں گے کس مصیبت میں ڈال دیا پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. جو نفرت والے معاملے میں پڑھتے ہیں وہ کفر کی رویش اختیار کر لیتے ہیں ڈلائل آف گاڈ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان ہی چھڑا لیں جو دوسرے بچتے ہیں نا وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا پتہ نہیں کیا بنے گا پھنسا دیتا نماز نہ پڑھی ہے کر دے گا کر دے گا اور یقیناً ایسا ہے کرے گا بھی اس سے زیادہ ہی کرے گا جتنا آپ سوچ رہے ہیں تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کہ اللہ کی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ میں اس سے محبت کروں میں تو یا اسے نفرت کر سکتا ہوں کہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا یہ میں جینون بات کر رہا ہوں جس نے ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جینون کیا تھا تو میں یا تو اس سے نفرت کر سکتا ہوں یا میں اس سے ڈر کے زندگی گزار سکتا ہوں محبت کا تو جذبہ کبھی میرے دل میں آئے گا ہی نہیں ایسی استھ کے لیے جس نے مجھے اتنی بڑی ازمائش میں ڈال دی سوائے اس کے کہ میں اس پورے پلان کو دیکھوں شروع سے لے کے آخر تک تو میں کہوں گا او نہ نا نا یہ تو زمائش کچھ بھی نہیں ہے اس کے بدلے تو اللہ تعالی مجھے دو کوالٹیز ایسی دینے والا ہے کہ جو اسی کی تھی نمبر ون مجھے موت نہیں آئے گی اور نمبر ٹو جو میں چاہوں گا وہ ہوگا تو پھر ایسے خدا سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ویڈیو بھی ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی تھی وائے آئی لو گاڈ میں گاڈ سے کیوں محبت کروں تو اس میں میں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر میں نے قرآن سے ہی مثال دی تھی کہ دیکھو حضرت یوسف السلام نے کیا کہا کہ تم میں سے ایک شخص انقریب اپنے رب کو شراب پلائے گا تو یوسف السلام اس کافر بادشاہ کو ظاہر مسلمان بادشاہ تو نہیں شراب جو پی رہے. اس کو شراب پلانے والے کو کہہ رہے کہ تُو اپنے رب کو شراب پلائے گا الاسلام تو کوئی احتیاط والے الفاظ کہتے ہیں نہیں، الفاظ کا چناؤ انجینئر صاحب ٹھیک کریں الاسلام کا بھی انہوں نے چناؤ ٹھیک کروانا تھا بلکہ یہ الاسلام کا چناؤ اللہ نے قرآن میں انڈورس کر دیا اب تو یہ اللہ کا بھی چناؤ ہو گیا وہ آخَرُ جبکہ جو دوسرا ہے نا فَيُسْلَبُ لبو تو وہ انکریب سولی دے دیا جائے گا فتح مر سی اور پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے وہ جو اس نے دیکھا تھا نا کہ وہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں تو وہ اسے سولی دیا جائے گا اور وہ اس کے مغز میں سے کھا رہے ہوں گے تو قدی الامر یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ فی تس اس معاملے کا جو تم نے مجھ سے دریافت کیا یہ اٹل فیصلہ ہے یہ اب بدلنے والا نہیں ہے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ جو چھوٹنے والا ہے ایسے دونوں کے لیے یہی فیصلہ تھا کہ یہ عنقریب پھانسی دے دیے جائیں گے کیونکہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان دونوں نے مل کے بادشاہ وقت کو زہر دینے کی کوشش کی تھی لیکن یہ جو تھا جو چھوڑ دیا گیا یہ خانسامہ تھا اس نے اینڈ ٹائم پہ بادشاہ کو کہا کہ آپ نہ کھائیے اس کا دل پسیج گیا لیکن زہر ڈالنے میں تو وہ شامل تھا تو دونوں کو اس وقت تو جیل میں ڈال دیا گیا بعد میں سابت ہوا کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ وہ تھا اگرچہ یہ بھی اعلی کار بنا لیکن چونکہ اس نے بادشاہ کی جان بچا لی لہذا اسے تو معاف کر کے اسی عہدے پہ بحال کر دیا گیا لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھا جس نے زہر دیا تھا اور اس خان سامنے سے ڈلوایا تھا اس کے لیے فیصلہ ہو گیا تو اب یہ کس دل کے ساتھ یوس الاسلام نے تعویر سنائی ہوگی آپ کسی بندے کو یہ بتا رہے ہو کہ ان قریب تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو اس نے تو چیخو پکار شروع کر دی ہوگی نا اور وہ فلمائی ہے اس میں تو بہرل اسے توبہ کا موقع تو مل گیا قرآن نے تو اس کو ان اٹینڈیڈ چھوڑا ہے لیکن یہ فٹ ان بیٹھتا ہے یوسف السلام نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو اللہ پر ایمان لے ہے یہ گناہ بھی تیرا معاف ہو جائے گا مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنتیں تیرا مقدر ہے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ حضور دعا کرو کو ٹل جائے معاملہ ایسا کیونکہ ابد القاض تو آئی ہوئی تکلیف کو خواب میں ٹلوا دیتے ہیں کہتے ہیں نا جی وہ خواب میں ٹال دیتے ہیں تو اب مجھے بتائے انبیاء کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے حضور پا چکا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا وقال لن جن ہوں کوری آئندہ ربک تو یوسف الاسلام نے جس کے بارے میں انہیں یہ یقین تھا یا ون کا لفظ یقین کے معنوں میں آیا ہے. کہ وہ ان قریب نجات پا جائے گا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تو اپنے رب کو شراب پہ گا اس سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس دیکھے ان دا رب بھی کا ہاں کا اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا یعنی اپنے بادشاہ کے پاس کیونکہ کچھ دن گزر چکے تھے یوسف علیہ السلام نے تو دیکھیں یوسف علیہ السلام نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان عورتوں سے جو بچنے کے لیے میں نے قید اختیار کی ہے تو یہ دس سال کے اوپر میت ہوگی دیکھیں دیکھے علی بھٹو صاحب جب جیل گئے تھے تو پورے کانفیڈنٹ تھے کہ میری بیل ہو جائے گی چھوٹی دالت سے نہ ہوئی بڑی سے ہو جائے گی الٹیمیٹلی پبلک پریشر ہوگا مجھے کیسے کوئی پھانسی دے سکتا ہے لیکن وہ دیکھے پھر کتنا لمبا کام ہوا تو یہاں پر بھی یوسف اسلام نے ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ بھئی اتنے سالوں کے لیے ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے نا ایک مہینہ دو مہینے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دس سال قید میں بہت بڑی ازمائش ہے بہت بڑی ازمائش ہے تصور سے انسان کام پڑھتا ہے یار تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا انہوں نے اس کو کہا کہ یار آپ ذرا بادشاہ سے میرا ذکر کریں یعنی اوپر والی سپریم کورٹ میں یہ عزیز مصر کی بیوی نے میرے ساتھ کیا تو تو بادشاہ کیا اتنا قریبی ہے تو تجھے موقع ملے تو میرا ذکر کریں کہ اس طرح میرے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی ہے اس سے یہ پتا چلا کہ زائد اس اختیار کرنا بیاہ کی سنت ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہو جاتا ورنا اس سے بڑھ کر کون سی توحید والا معاملہ تھا اکثر لوگ توحید کے معاملے میں بڑا گلوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے مخلوق سے کوئی سفارش کروا لی کچھ کہہ دیا تو یہ بھی شیر کو جائے گا ڈائریکٹ اللہ اسے مانگنا چاہیے بھائی نبی اسلام بخاری میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے قیدی لائے گئے تو نبی اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج متعم ہوتا نا اور مٹھ سے سفارش کرتا تو میں ساروں کو چھوڑ دیتا بغیر فی دیا لیے کیونکہ جب میں تائر سے واپس آیا تھا تو مجھے کوئی بنا نہیں دے رہا تھا اور میرے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے تو متعیم جو سردار تھا اس کی گرنٹی میں, میں داخل ہوا تھا تو نبی الاسلام بھی وہ گرنٹی لے کے داخل ہوئے تھے یہ بابوں کے بارے میں اس طرح ہوتا ہے بھائی نبی الاسلام کی پوری زندگی معاہدوں سے پورا ہے ٹھیک ہے قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کس طرح معاملات آپ لے کے چلے اسباب کے ساتھ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے تو یہاں بھی یوسف الاسلام نے کہا جس کے بارے میں انہیں یقین تھا نا کہ چھوٹے گا ان کا کہ یار بادشاہ ذکر کرنا ہے انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا مجھے تو جیل میں ڈلوا دیا اکبر فانسا شیوان ذکر تو شیطان نے بھلا دیا اس شخص کو کہ وہ اپنے رب کے حضور یعنی کہ اپنے مالک کے حضور یوسف الاسلام کی بے گنائی کا ذکر کرتا فلابی بدآسنی بس یوسف علیہ السلام پھر کئی سال تک جیل ہی میں رہے بدآسن عربی زبان میں دس سال سے کم کے لیے بولا جاتا ہے اور عموماً نو سے دس سال کے درمیان تو یہ آلموسٹ دس سال ان کو جیل کی تکلیف کاٹنی پڑی تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ ایک ہی موقع ملا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ بات کسی طریقے سے باہر پچا سکتے تھے وہ پچائی انہوں نے لیکن ادھر شیطان نے اسے بھلا دیا یقیناً شیطان نے بلایا لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو اور یوسف الاسلام کی ٹریننگ مزید ہو ورنہ وہ کیسے بھول سکتا تھا اور مجھے بتائیں جو بندہ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہو اور جس بندے کی بشارت کے اوپر آیا ہو سمجھ سے باہر ہے کہ دس سال تک اس بندے کا دماغ میں ذکر بھی نہ اس کو کبھی خیال آئے اچھا یہی بات بخاری میں لکھی ہوتی نا تو منکرین حدیث نے مذاق اڑانا تھا ایڈ کس طرح ہو سکتا ہے جی اب قرآن میں یہ واقعہ آیا اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے وہ کہیں گے نہیں جی قرآن میں آیا نا جی ایسے ہو گیا ہوگا حالانکہ لوجیکلی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اتنی بڑی بھول چوک کیسے ہو گئی کہ جب دو بندے قتل کے فتوے جاری ہیں ایک بندہ سولی بھی چڑھ گیا ہے اور اس بندے نے پھر اس منظر کو ویٹ بھی کیا ہے یہ جو چھوٹا تھا نا وہ اس ریالیات میں تو پھر تفصیل ہے نا چونکہ یہ دونوں پھر دوست تھے یہ دونوں یوس الاسلام پہ ایمان بھی لے آئے تو جب اسے سولی دیا گیا تو یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا لیکن پھر بھی اوور ہو گئی وہ چیز اور پھر دس سال تک اوور لوک رہی چلیں وہ وقتی طور پہ بھول جاتا بعد میں وہ اپنے جب بچوں کو بیوی کو جیل کے کسے کہانیاں تو سناتا ہوگا بھی میں نے تکلیف کاٹی تو یہ ہوا تو مجھے تو پہلے ہی بشارت مل گئی یقیناً ایسا ہوتا ہوگا آپ نارمل زندگی میں دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ بہت ایکسٹرنی بات ہے کہ اس شخص کا بھول جانا سوائے اس کے وقتی طور پہ تو شیطان نے اسے بھلا دیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام اس تکلیف کو کاٹے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اعلی درجے کے اوپر فائز کرے اور آنے والی دنیا کے لیے ان کی مثال دی جائے اور آپ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر جہاں کہیں اور مورل لیسنز ہیں نا نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا مورل لیسن ہے کہ اپنی عفت اور اسمت کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اور یوسف الاسلام آپ کے لیے رول ماڈل ہیں اس اعتبار سے کہ اس لیول کے اوپر کہ انہوں نے اپنی عفت اور اسمت کی حفاظت کی خاطر نہ کردہ گنا کی بھی سزا کاٹ لی اور اتنی لمبی سزا اس طرح کا شاید ہی کوئی اور واقعہ ہوا ہو یا اس کے قریب قریب بھی کوئی اور واقعہ ہوا ہو کہ کسی نے گناہ سے بچنے کے لیے اس طرح کی سزا کاٹی ہو یہ اللہ تعالی نے انہیں ایک رہتی دنیا کے لیے اس حوالے سے زندہ رکھنا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں حسن دیا تھا تو پھر اپنی عفت اور اسمت کی حفاظت کرنا بھی سکھایا تھا یوسف الاسلام بے شک ایک ریمارکیبل پرسنالٹی ہے جن کے اوپر ہمارے نبی رشک کریں وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی کہ بخاری کے الفاظ ہے کہ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں بتائیں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے تو کہا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پھر نبی الاسلام نے فرمایا باپ بھی پیغمبر دادا بھی پیغمبر پر دادا بھی پیغمبر اور پھر بخاری میں ایک اور حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ یوسف پر رحم کرے میں اس کی جگہ ہوتا تو جب بادشاہ کا ایلچی آیا تھا تو میں اس کی دعوت قبول کر کے بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا دس سال کی قید جس بندے نے کاٹی ہو لیکن اس نے کیا کہا جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپس اسے کو کہ ذرا پتا لگواؤ کہ ان عورتوں کا کیا واقعہ تھا جوانی کے دس سال چھین لیے ان عورتوں نے جوانی کے دس سال پیک ایج میں نبی اسلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی ہے کہ کمال کی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی غیرت تھی حالانکہ اس وقت بھی وہ چلے جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا بادشاہ بلا رہا تھا لیکن ان کہا نہیں میں قید سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے مقدمے میں کلیئر نہ کیا جائے کہ ان عورتوں کا قصور تھا اور وہ کلیئر ہوا پھر علیہ السلام آئے نبی اسلام نے یوس السلام کی تعریف کی کہ دیکھو تکلیف لادہ سے کاٹی اور جب چھٹکارے کا وقت آیا پھر بھی نہیں چھوٹے کہا کہ نہیں مجھے باعزت بری کیا جائے اور وہ جو مخالفین ہے وہ اپنے گنا کا اعتراف کریں ٹھیک ہے اور وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ یعنی وہاں پر یوز الاسلام نے پھر اپنی عارضی کا اظہار کیا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک باز ہوں نفس و برائی کی طرف مادہ کرتا ہے مگر جس کو رب بچا لے مجھے رب نہیں بچایا تھا اس وقت بھی انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا یہ پیغمبروں کی خوبی ہے الحمدللہ اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اپنا تکیہ کلام بنایا ہوا ہے ولا قوت اللہ بلّہ میں جب بھی سٹیج پہ چڑھتا ہوں پہلا اس میں اعظم یہی پڑھتا ہوں کہ نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ اس سے بڑا کوئی اس میں اعظم نہیں ہے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے یہ بخاری مسلم میں نبی السلام نے کہا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں لاؤلا ولا قوت اللہ بلّ اب انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر یوس الاسلام کے لیے جو ایک راستہ کھلا اس قید خانے سے نکلنے کا اس کا ذکر آئے گا اور اگلی آیات سٹارٹ ہوں گی اگلا رکو اس خواب سے جو پھر بادشاہ وقت نے بھی دیکھا اب دیکھیں گے خوابوں کے ساتھ ہی سارے معاملات چل رہے ہیں اور یوس الاسلام کو بھی اللہ تعالی نے وہ علم سکھا دیا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے